بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقرا بسم ربک علی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اقرہ وربک الاکرم پڑھ اور تیرا رب بہت زیادہ عزت والا کرم والا ہے الذي اللہگ اللہ قلم جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا کل انسان علیہ ہرگز نہیں یقیناً انسان حد سے تجاوز کرنے والا ہے ارآ ہست اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ غنی ہو گیا انربی کا رجا یقین تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے کیا اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے عبداً ایک بندے کو اداس واللہ جب وہ نماز پڑھتا ہے اور ایتا انکان کیا تو دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہو او امر اب تقوا یا اس نے حکم دیا ہو پرہیز گاری کا تقوے کا اور ایتا انقد و طلّہ کیا تو نے دیکھا اگر اس نے جتلایا اور مو موڑا علم یعلم بئند اللہ یارا کیا وہ نہیں جانتا کہ یقینا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کل لا ہرگز نہیں لئلم ینتہی اگر وہ باز نہ آیا لنصفعن بالناصیہ تو ہم ضرور پکڑیں گے اس کو پیشانی سے یا ضرور گھسیٹیں گے ہم اس کو پیشانی سے یہ سر کے ابتدائی سے کے بار۔ لاسیہ تن کاطبہ تن پیشانی کے ان والوں کے ساتھ جو جھوٹے ہیں خطا کار ہیں فلیدعنا دیا تو وہ اپنی مجلس کو بلا لے سند الزبانیہ ہم قریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے کل لا ہرگز نہیں لا تو, تو اس کا کہنا نہ مان وس وقت عرب اور سجدہ کر اور قرب حاصل کر قریب ہو جا